اور وہ جو آمان لائے اور طاقت بھر اچھے کام کیے ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ رکھتے وہ جنت والے ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا